محمد الله وكفى وصله والسلام على سيد المرسلين وصله والسلام على سيد الرسل خادم الانبياء محمد من المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه ألسكدق واسقفاق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 اللهم صل على الرسول الا لله يعب الله سبحان الله الله امن ذو الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين مل ملا کت ہو بجیا ملو السلو تسلی سلاجو سلا نالکیا سی رسول سہاب کیا سی آبی الله صلاه وسلام على سيدنا خاتم النبيين وعلى اله وصحبه يا مقيم قلوب المؤمنين سلام سلام ہند درو تم باد اس عاجز کی دی دعا ہے کابر متلک جلا جلال, جلال بارگاہ اندر اپنے پاک کے باد مکر میم دس معچیز میں ہر شرفتمت نجات اتا فرماوے اور مرد کامل صاحب صدق و صفا حضور خواجہ حاجی دیوان رحمت اللہ تعالی دے زور سایا آپ دی برباد شریف کے خان کا ڈوگوں کے اندر ناچیز دی حاضری مشرف قبول بخشی ان سد حق سچ بولن دی توفیق عطا فرما بے. ہر اس گل تو محفوظ فرما آپ راضی نہ ہو اور ہو او گل کرن دی توفیق عطا فرما جس مالک تعالی خود راضی ہو بے. دوستو مختصر وقت دے اندر حق بولنے اور حق نوں سون کے قبول کرنے بارے چند گلو سنا اور سنایا قرآن حدیث اور اکوال صحابہ دے بلا لحاظ سناوڑیاں بغیر جانبداری تو سناوڑیاں بغیر فرقہ پرستی تو سنا بغیر مخلوق دی رضا اور خوشنودی نو سامنے رکھ دے سناونی مح اللہ تعالی نو راضی کرنا اس تے پاک محبوب صلی اللہ تعالی والی وبارک راضی کرنے دی خاطر حقت سچ سے مبنی گلر کوئی نہیں مارنا کہ میں نہیں سکاں گا کہ اس محفل میں حضور آ رہے ہیں آ چکے ہیں یہ فضا بتا رہی ہے یہ ہوا بتا رہی ہے نہ میری کوئی ایڈی اکھ نہ کوئی قوت ایام ملی جس نال میں پچھاڑ لوا حضور آ گئے میں فلے تشریف لا چکے ہیں کو مت نہیں سرکار دا آمنا نہ کوئی آمنا آپ دا معمولی شا بے شریف لا آپ کا کوئی معمولی شاہ نہیں کم بخت نے جڑے ایوڑ ماری رکھ ہیں حضور یہ آخنا حضور آ رہے ہیں یہ حضور پاک دے جھوٹ تھپن ہے بہتان ہے کہڑی بہی اندر کول آئیے حضور آ رہے ہیں کہ انہوں نے خبر دتی آ رہے ہیں سید صلی اللہ تعالی وسلم گل مبارک منہ چیزیں کٹ سکتی ہوئی سوچ کے بولی راؤن آپ سرکار کا تشریف لانا کوئی معمولی بات نہیں اور نہ ہی آپ دی تشریف آوری نکھنا محسوس کرنا معمولی بات ہے نتر خیرے دا کوئی کم نہیں یہ پیر محرلی شاہ ورگی جانتے ہیں وہی ویختے ہیں تو ان لوگوں کی محفل چاہتے ہیں ہزور آم محفلے نہیں ساری تو کی پتا دی محفل ہے سڈیا نیتاں کی نے ریا مقصود ہے تو کوئی ش قبول نہیں ہر شرح وکھاو ہے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 تو میں ان کی کوئی گل نہیں گا کر سرف قرآن و حدیث بیان کرنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق تھانوں بیان کرنا ہے حق بیان کرنا پھر حق نم کے قبول کرنا اے یہ مسلمانوں کے اتر کرد ہے بس آ بیان کرنا کرد آ دکھنا ہے اللہ تعالی نے جو دین اتار ہے نا جڑا اللہ تعالی دی طرفوں قرآن مجید دی شکل ہے جن اسلام آخر محبوب اے دعل صلی اللہ تعالی وسلم دی احادیث مبارکہ دی شکل ہے جن اسلام آخر اے دین ہر کسے تو وڈا ہر کوئی یہ اگے چھوٹا ہے. ہر کسی نے اس دین کے پیچھے چلنا یہ دیچے نہیں چل سکتا جڑا دین اپنے پچھے چلاوے وہ منافق ہوں مومن ہوں جڑا اپنے آپ دین دظر چلا میری گل سمجھا رہا باقی بے باقی رہ گئے اللہ تعالی دے محبوب نو بھی اللہ تعالیٰ کی طرفوں جو حکم آنے اس دے پچھے چلنا ہوں اللہ دے محبوب نے اللہ دے حکم نے अपने पिछे नहीं चलाया अलाह के महबूब ने आपू अपने रब सोने दे दे के हकम के मुताबिक चलाया और यह चलाया कि आप दा बोलना अल्लाह का बोलना बन गया यानी इधरों फना है उधरों फना नहीं रब सोना बंदे च फना नहीं हों बब फना हों नहीं हों اللہ تعالہ بندے نے مگر ہے بندے نے خدا تالا کے مگر چلنا ہے خالق خالق ہے مخلوق مخلوق مخلوق لاک رتبے پاوے اپنے خالق دے مکان مکے اپڑے ہر کسے نو اللہ تعالی دے حکم کا تابےدار رہنا پہلا آخیا نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری راہ کیا ہے اس لوگ سمجھتے کو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اگے اگے ہوتا رب پیچھے پیچھے ہوتا رب آس کی کا حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کا بندہ اپنی رب اپنی خواہشات بالکل ختم کر بیٹھتا اور اللہ دی تقدیر اگے ہو جا فنا کیا مطلب کہ میں کوئی طلب رکھ ہی نہیں جو تو تے گا میں ہوں جدو بندہ یہ کرد اس مقام سے اپڑا کہ انہیں اپنے ارادے تک کر دیتے ہیں اپنی خواہشاں ختم کر اور اے دی اور خالص تعالیٰ کی تقدی کے راضی بٹھے بس جو تو گا جو تیرا حکم امر آئے گا جو تری تقدیر ہوے گی میں راضی ہوں मेरा अपना कोई इरादा नहीं मैं तेरे इरादे अपने इरादे रबा फना कर छो हम बंदे इरादे वाला पासा रहा ही ना रहा ही रब वाला सिर्फ जे रब आवे समझो रब अपने आप तो पुछद प्या तो बंदे का ना है हम निरा बंदा तो आपू फना खड़ा जो अपने इरादे छी खड़ा تو ہوں یہ ہونا ہے کہ رب واہدہ حولا شریق مولا سونا آپ اپنے آپ کو پچھ د ہاں جی بندے دا صرف دوسرے لفظ جن یا کھان کہ اللہ تبارک و تعالی دا ہر نبی اللہ تعالی دا ہر ولی ہر مقبول بندہ اپنے ارادے خیشات ختم کر کے جب جدو اللہ جدولہ تقبیر وہ گم ہو جاندہ ہے تو اس وقت ان بھائی بدرگاہ نے دین ایک تشبی تور آڈتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیونکہ بندے کی رضا رہی جو نہ ری صرف رب کی تو ہوں رب سونا آپ پہ ہی فرما مڑ تیری رضا آکھی کی مطلب کہ جب تیرا ارادہ کون ارادہ ہی میرا دے, تو میرے ہے تو تیرے اردے چنا ہے تو ہوں میرا ارادہ جرا ہے تیرا ہے لہٰذا میں تیرے تیر پوچھا تین سمجھ میں اپنے آپ کو yeah. سمجھ نہیں لگی رہے اے او جہل بندہ ہو سی انتیائی جہاں یہ سمجھ سی اللہ دی تقدیر بندے دے پیچھے چل رہی نہ بندہ اللہ دی تقدیر دابند ہو تو سجڑوں جو جو کو دلیل اس پاک پا کہ اللہ دا نبی خواہش مار بول نہیں اللہ ہوتی دی دی اللہ دی وہی ہوں بس یعنی آپ کا بولنا اللہ ہی وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے خواہش اپنے ارادے نال نہیں بول رہے اپنے خواہش اپنے ارادے یہ مطلب یہ نکلیا یہ دو ارادے چھبے گئے یہ دو خواہشاں کوئی نہیں ہے ہی نہیں تا کر کے اللہ کا محبوب کیونکہ وہی الاحا بند زبان مبارک کا اپنے خواہش ارادے نہیں کھلتی اللہ دے محض تقدیر اور ارادے کے نال کھلوی اس سرکار بولنے میں تو اللہ دے محبوب دا بولنا رب دا بولنا ہو گیا رب دا بولنا اللہ دے محبوب دا بولنا ہو گیا اللہ دا دینا محبوب دا دینا تو محبوب دا دینا رب دا دینا ہو گیا اس واسطے کہ ادھر بندے والے ارادے سے مک گئے نا تو نہردے ہی خالق رہ خالک رہے تکدی ہوں تسان دسو جتھے اللہ دا محبوب اپنے آپ نہ بولے اللہ وہی ویار بولے میں کون ہے اپنے لچ دھری رکھیے رب دے حکم دے جتھے اللہ دا محبوب وہی تو سوا نہیں بولنا وہی دا پابند بن دے تو میں میری گل جائے اللہ دا محبوب کال پابند پا بن تو ایو میں باغ کی مولی ہوں تو میں کہوں اللہ دے حکم اگے آکر والے بھاوے کوئی پیڑ کوئی مولوی کوئی مفتی ہے کوئی حاضی کوئی نمازی کوئی صحابی کوئی اللہ کا ولی ہے ہر کوئی اللہ دے حکم کا پاپ بند ہے رب کا حکم اچا ہے اس دے نی رہے جھکنا پڑے اللہ کا حکم کسی وقت نہیں جھک سکتا رب کا دین کسی نہیں چکن اسلام پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد فضر کشتی سال سمجھ آ رہی لال بولو سبحان اللہ اس واسطے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ میں گلا کرنا آج کل اصا بن گیا بت پرست اگر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ, اللہ. فیلتا اللہ میں اقبال کیا آ گیا اگر چبت ہے جماعت کی آستینوں میں ساڈے جماعت جماعتی جننے ہیں بوت آستی بت نہیں اتنا دیکھے اللہ ما کی بھی رہے؟ ہو کیسے دی دی تو اللہ ما کیوں بھی تی بت ویے نے خجے خبر ویکھو گا دی کی آستی بت ہے باہ نہیں ہے باہ آئیے نا بوت تو کوئی نہیں تو اللہ کیوں آخیا اگر چ بوت ہے جماعت کی آستینوں میں یہ کیوں آخیا جب بت ہے ہی نہیں نکل کی انہاں دے کے کنارے بھی توجہ ہوئے انہاں فرمایا جماعت کی آستی میں اے جڑیاں جماعت تنظیم تاریخ فلان اٹھے پھر انستی بت جاہ برت لیڈر بنے فرد جنگنے پہ اقبال آدہ دتی خڑے نے کردے کرنے انہاں دی پوجا وہ حرام کرن تے او کرن تے اے او کرنے آجائز کرنے آ جو مرضی کرنے آتے نے ایسا انہاں دے مگر ہی چلنا ہے اے قرآن نہیں سنتے حدیث نہیں سنتے کوئی اپنے امیر اگے رکھی پھر دے کوئی خنویر نگے رکھی پھر دے کوئی کہڑے لیڈر نو کوئی کہڑے آئی ہے تو ان بوتوں نو تروڑا مینو کوئی نعرا مارنا پینا ہے کہ کوئی <laughs> پیر ہے, کوئی پیر نہیں پیر وہ سڑ جے سڑ پیر بناو والے مولا علی دے پیچھے چلے <disbelief> جے ارف الی نڈے نبی اے نڈیا نہیں اے پیر نہیں اے خنزیر اے, اے پیر اے طریقت نہیں اے نرل پیر اے طریقت تریقت پیر اوسی جہا مولا علی کا تابےدار ہے مولا علی محبوب خدا کا تابے دار اے محبوب خدا ربے اولا کا تابے دار صدیق اکبر پہلا مرید رسول کریم دا اور پہلا پیر امت رسول کا آپ فرماند نے اگر میں رسول کریم دی تابے داری لوگو میرے پیچھے چلے آنے اگر میں ٹیڑھا ہو جا میں سیدا کر دیا جی سی کے اکبر پہلا پیر سان دس گیا حضور دی امت دا پہلا مرید حضور دا دس گیا ہے مت رسول پرست نہ بنی حق پرست بنی توجو نپرے مائی عام فکرا بولیا جانا ہے جی میں پیر پرست سنی بڑے پیر پرست ہوں جہلانہ فکر ہے لالت یہ شک ہے کوئی سنی پیر پرست نہیں ہوتا ہم پیر پسند ہے حق پرست ہے لفظ سرتے پھر قوم لیکن قوم نے مانا نہیں سمجھا جم آخی جال ماسوم ہوں خبر نہیں سن ایتا کہ بال تو معصوم نہیں ہوں معصوم تو صرف نبی ہوں ماسوم انہوں آخر جل گناہ ممکن نہ ہوئے جل گاہ ہو بال چوتھے سال کے بال مکالے ملتے سب پکھانے پخانے کانے ویک بال پکھانے نہیں کھے یہ معصوم نہیں معصوم ہوتا جڑا گناہ کر نہ سکے بال کردے ہیں اللہ لکھا نہیں میرے شیخ نے نقتا کھولیا آپ نے آپ نے فرمایا تجہے لوگ نے جہاں معصوم بالن آدھے معصوم صرف اللہ کے نبی نے بال گلا ہیں اللہ تعالیٰ لکھ دبی کرتے ہی نہیں بلکہ کر سکتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے سمجھ لگی نے کوئی نہ لفظ تو آم پہ فرد مانا بھی سوچے کی پہ جانا کہ اسی طرح جہل برادری چڑوڑ مروڑ رڑوڑ درگے وہ جدو دعا کر چودہ ماسوم تو بارہ امام وہ نام مراد تو سننی ہے اوترا سونا <laughs> تیو نہیں <نی> تمیز <laughs> چودہ معصوم کہڑے کٹی بیٹھا ہے نزدیک <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> صرف سوا لاکھ کمو بیش نبی معصوم نے بس <laughs> اور کوئی نہیں <نا. laughs> محفوظ ہیں اللہ دے ولی محفوظ ہوتے لے محفوظ محفوظ آدھے کو ہو سکے گنا کالک ہو گیا کہ اللہ تعالی انو خبردار کر دے فور کرو فورن معافی منگو ماسوم ہونے کوئی نے سمجھو بولو سبحال اللہ یہ چاہو تو ماسوم جہے نے یہ باہر لگتا ہے سا کون اچھا اندر والوں کا کوئی نہیں باہر لگتا سمجھ آئی نہیں اس طرح سجو لفظ پھرتے پہن ذرا یہاں کا کوئی معنی بھی مانا وفوچ گہرائی پہ جا پیر پرست نہ بانو پیر پرسن پرست پوجا پاٹ ہوتا ہے عبادت دا معنی ہے عبادت صرف اللہ <تصفح> کی وہ سمجھ لگی نا کہ نہیں اچھا ایک اور بھی دیاں خدا کو کتنے خدا کا شریق ڈائی کرے تو چی آ کر سننا دا کوئی بھی ہو پیٹ پوجا بعد میں کام دیا آدھے ہوں نہیں پہلو پیٹ پوجا بعد میں جیڑی قوم پیٹ کی پوجا کرے مسلمان مسلمان انہوں نے ٹھڈ پوجا کرے پوجا عبادت ہے لیکن قوم ساری دستی ہے واقعی پیٹ پوجا کرنے ربن بھی منیا لیکن رب دخت والے منیا جی تھے گل آ جاتی ربن آگ چٹی دیا پشا ایمان لال دسو اللہ اقبال آخر لکھنا پیا الامہ اقبال فرمانا ہے ایک مرید گیا پیر پیر آ اللہ تعالی شاہ رگ تو نےڑے شاہ رگ تو مرید جی، لیکن سڈا جاڈ ہے نا یہ رب نو بہت نیڑے ساڈے اللہ میں ایک بار بھی لکھنا پیا وہ کون سا مکالا کئی ستا کیا گمرید آخر پیر جی ٹھیک ہے پر ڈڈ جہن رب نال بہتا نیڑے رکھ رہا کیا مطلب سقدے نگریے اسی واسطے رب چڈ نہیں ڈھائی چڑھتے جی سمجھے مومن یا رب میرے شہر اب نیڑے نڑے تو رب بھی مننے یا ڈیڈ بھی من تو تمہارا سر فوج سر فید کہتا ہے سر فید احمد خان حور خان وہ کہتا ہے بھائی سیری صاحب بات ہے خدا ملے, Yahan. خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ بھرنا چاہیے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے کی بھرنا چاہیے تو اس دن تو اس قوم نے سبق تھک کیا پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دو دجا کیونکہ استاد صاحب لعنت اللہ لت اللہ جو یہ سبق پڑھا پھر جی شرد ہیں وہ کیوں نہ فرماتے ہیں میں جاؤں مجھے سیدھا کر دو یہ تو دی گل ہے فاروق فاروق آزم نے سناو سنا سونا وہ سناوا جی کدی سنی نہ ہو مزے بولو اللہ حضرت سید اللہ کتاب تمبی حلمخری الطاہر امام عبد الحاب شارانی رحمت اللہ تعالی دی کتاب تمبی حلمخ تررین لکھے آئے وكانه حضر ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيته محموما حزينا فقلت ما يهمك يا امير المؤمنين فقال خاف ان عقاف منكر فلا يعني یعنی احد منكم تعظيم لي فقلت والله لو ج <جَجِتُو> حضرت سافا بن جمان نبی پاک سرکار دے صحابی فرمند میں حضرت عمر بن خطاب کے کول گیا دیکھا فکر مند بیٹھے تھے غم زدہ بیٹھے سن بندہ پریشان بیٹھا ہوں اس حال اندر حضرت عمر بن خدمات بیٹھے دو میں حاضر خدمت ہوا ارد کی تھی. امیر المومنین خیر پہ ہے پریشان کی دے. غم لگا کی آؤ فرماندے نہیں من غم شاید ہے کسی برائی پی جا کوئی بہرا کم کر تو تسا مری تعلیم کردیوں میرا احترام کرد مینو روکو ہی نہ ہی نہ کرو ایت فکرت بیٹھا ہوں, میں اس فکر چیٹا وا کہ میری کہالی نہ بن جنہ بن جائے میں برائی کرا تو مجھے روکنا نہ آخر وڈیرا خلیف ہے ساڈا ہاکم رسول اللہ کا دوجا خلیف ہے اصا انجھ نہیں آخنا یہ روکنا ہی نہیں میری تعلیم کردا احترام کردا مینو تشا من نہ کرو رو کو اس واسطے میں کم زدہ بیٹھا وا حضرت نہیں جما پہ گل ہرکی سی ہوں ریالہ ریا ہی بس صحابی سی حضرت جافہ بن جماؤں آپ فرمانے صاحبی ادرت اللہ دن آپ فرمند اگر تو، اگر تو حق تیر تو ہٹے گا حق میرا تو ہٹے گا اصل روکاں گے جن روکو گے تلوار مار کے تنو چھوڑا گے ادرت اج دے ہوں انگریزی چویں کریے اتے محمد شیر کی گل نہیں سا صحابی فرما گیا اگر حق دے رات ویکاں گیا کیا ہوا تنا کر گے عمر نہ ہاتھ جی روکے گا اصل تلوار مار کے مار چھوڑا گے فکر ایک آدھی حضرت عمر بن خطاب جواب سنیا, دے جاب سنیا فرما نہیں ففا رہا عمر پالو خوش ہو گئے خوش ہو کے فرما نہیں سب تاری فوس اللہ دیاں نہیں جنوب میرے دے بڑا میں جڑا ہو جاواں گا میں نے سیدا کر دیں گے اتنے کوئی جہلے نہ سمجھے کوئی بے نہ سمجھے کوئی اوترا یہ نہ سمجھے کہ حضرت صدیق اکبر کول برائی ہونی سمجھے حضرت عمر دے دول برائیاں تھا جنہاں دے بارے خود اللہ دے محبوب ضمانت ہوگی ایک میں تد باجی و عمر فرمایا اونا دو دے دوچے چلے جے جی میرے بعد آنگے ایک ابو بکر ایک امر حضور پاک نے سن حکم فرمایا ہے تو تصا ابو بکر دے عمر دے پیچھے چلے جائے حدیث صحیح حدیث صحیح مشرد احمد دنبر موجود حدیث دیا کتاباں صحیح حدیث موجود سونے نے فرمایا ابو بکر عمر میرے باؤنگ دے پیچھے چلے گا اللہ دے محبوب سال حکم فرمایا ابو بکر عمر دے امر پلن کا معلوم ہوا تھوڑا جاندہ سی ابو بکر عمر حق میرا تو ہٹنگے نہیں انہیں میرے پیچھے چلنا میری امت ابو بکر دے عمر امر چلے گی توجلال بولو سبحان اللہ سمجھ آ گئی نے نا سرکار حفاظت مانت دیتی ہے محبوب عمر نبی راہ تو ہٹنگ نہیں جی ہٹنے ہوں ہزور کیوں فرما دے مگر چلے گی ہزور نے فرمایا دونوں کے مگر چلے گی اور سرکار نے فرمایا میرے بعد جڑے دو آپ کا مطلب یہ ادیش دستی کہ ہزور تو بعد ہی یہ آنا سرکار نے فرمایا دو مگر چلے اور جی ضمانت حبیب خدا د ابو بکر عمر کیوں گنا کر برائی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے حضرت ابو بکر عمر نے گل کیوں جدو ان گناہ کرنا ہی نہیں پھر انہوں یہ کیوں فرمایا اگر میں ٹیڑا ہو جاوا میرے پیچھے من کر دیا جی پیچھے نہ چلیا نے اگر تو میرے اتر ہونے پہنا کہ میں کہنا پہ جانا کسی برائی ہے تو ڈکو ہی نہیں آخو سڈا وڈیرا ہے تو سا خلیفا ہے تو یہ وجہ کی سجنا سن لبو بکرو عمر کسے نہ جائے برائی پے نہیں نہ پے سکتے تھوڑے اللہ دے محبوب ضمانت انہوں دی دتی ان سدھے دے دے راہ چلن دی لیکن انہا دو یار یہ گل ہے کی اس واسطے کی مت کوئی یہ سمجھے کہ صحابیت یا حضور بھی خلافت تو رسالت یہ برابر مقام دیا چیز برابر نہیں معصوم صرف رسول ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا صحابی جتالت کا فرق خاطر سدی کو فاروق نے دسیا یہ فرمایا اگر اسی ایرے ہو جائیے سن سیدا کر دیا گے کی مطلب اصلا ہونا ممکن ہے وہ ایک یات رسول بھی جہے نہیں ہو سکتے اتے گناہ ہو یا نہیں اتے کدی ہو سکتا ہی نہیں سی رجلال بولو سبحان سمجھ آ رہی ہیں بولو تو سبحان اللہ, اللہ. اچھا ہوں سجنا وضاحت کرا حضرت فاروق کے آزم بادشاہ خلیفہ ہے خلیفہ نے وقر خلیفہ پھر بیٹھے چیٹے تو گم کہی گل میں سے گل کا کہ میں گلط گنا کرا تو لوگ روکن نہ جام سمجھ آ رہی ہیں کی حال چل بات جنہیں چوچا جانا ہونے ہوں اٹھ کٹور جا جا چوچا جانا چاہیں ٹور شاہ بھائی اگوں تو ہلے لینا نہ ہوتا نہ جان کا گل جڑیوں ہونے شروع ہو گئی جا شے ہوں کھس کے مائ کسی وری پا کے نہیں لا اپنے آپ ہی آ رہا جڑا اسے وری نہ بیٹھا نہ اٹھے نکلے ان کو نہیں نہ رب نہیں نہ سانوں فلم تو بیٹھے ہو تو بیٹھے ہو تو خورک نہیں دے خورک آ جائے تو آلے اتنے کوئی ایٹور پہ کر پہنے کانڈے جان کرنا بندو کم کم تمیز ڈبتے ہوئے اس طرح دیا گلا ہو سڈا تو سا نکل جائے ہلکے پر قدر ہو رہی نہیں جی قدر کرتی قدر نبی دا سیکھی او دنیا دار کمی قدر نبی دار جانا یار ساؤد ہے بچی مدی کوتے کی پتا گلکند اگریزی گند کھانے سنو کی پتا نور دیا گلان کی فل کی قدر بل جانے نا کان کی پتا اتار اگریزی کان سان کی پتا کی ہوجو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 اور صحابیت بھی سیوں کے لمبے آدھے دو مقام یعنی مذہبی مقام ہے تو وہ بھی کمال درجہ کا نبیا تو بعد صحابیت کا مقام ہو اور یہ اور دنیا لو دنیا دنیاداری کے لحاظ حاکم نے آخری مقام ہے وہ جن باقی ہوتے ہیں حکومت کے عملے والے تھے ہی ہوتے ہیں نا خلیفہ تو اچا ہے ہوں دو مقام رکھے نے ایک مقام ہے صحابیت ایک مقام ہے حکومت و خلافت یہ دونوں مقام رکھ دے باوجود حضرت عمر فکر مند بیٹھے تو فکر کدا لگا پیا اور میری قوم انہیں بن جیڑی جائے جہی مق آخر چھوڑ جائے انہیں بن جائے یہ سونے فاروق کی عالم نے دسے امت رسول او امت رسول جا نفس تو آزاد ہو سکے شیتان تو آزاد ہوا جی وہ پیر تو فکر فکرمند رہے گا کہ میں جنہوں کا پیر ہوں وہ می پوجن نا پوجن حق نو نی نو جو من حق دی وجہ اور من جے جی میں حق داہ تو ہٹا میں می نی کر دیں جے میں کوئی جی حاکم تو حاکم وقت دا دن نفس مریا ہو خواہشات تو آگا ہوئے ان حق تو فنا ہوا ہو کہ اپنی قوم دی تربیت اس طرح کرے کہ آپ فکر فکرمند رہے کدھر میں مین حق تو ہٹیا ویخ کے چوپ نار کی مطلب حاکم نفس پہ شیطان تو آگاہ ہوے جب پیر ہوفتی ہوم دا پیشوا واہ ہوا بھی یہ آزاد اپنے نفس کو یہ ہوئے اور پھر ایس تو, عزاد بھی بھومن، تو رب رحمانے وہ ہمیشہ یہ لہن رکھ جے ہٹے گا تو سیدا کر چھوڑا گے تو ہر کے میرے لہن رکھے میں ہٹا گا کہ میری کام انجلی ہوگی سیڈا کر چھوڑے حاکم بھی فنا ہو حق ہوم بھی فنا فل حق ہوگی نہ ہو نفس کسی غیر ہو مل نہ حاکم دے نفس کسی غیر کا پابند ہوئے پابند ہو لو رب رحمان دم حسین رب رحمان دابند پا سن لگی دی. جڑا بادشاہ اپنی مناو سچ گل غال، سچی گل پہ گسا کھاوے وہ فراؤ نہیں جاتی جڑا پیر حق کی گل سن کے ہوتاب سن کے انہوں فرے وٹنا واٹ پے ادرو سمجھ لے او بئیمان رسول کریم دے مقابلے آیا بیٹھا او پیر نہ سمجھی سراپا نہ سی وہ شیتان کا مظہر دے بیٹھ شیتان کی بھٹ پیروہی سمجھی جا حق دی گل سنے خوش ہو جائے اور فاروق آزم مانگو دعا دے دے فاروق آزم فرمان دے لے جا میرے عیب میرے منہ بیان کرسی میں رب دے کرواس رحمت دی دعا کراگا تو ہاکم بھی انگریزی ویچے نہیں ہاکم تو ہاکم ایڈے ایڈے اوترے نکل کے چوئے سپاہی ابھی کوئی نہیں بول سکتے بول سکتے ہو سچی بولے تھی آکو جی جی بول لیے تو سارا بولنا ہی بند ہو جاتا ہے ہمیشہ نہیں بول سچی سفا ہی تک یہ فرو نے فراؤن کی نسل نے شتانہ کی اولاد نے حرام دے پکے چٹے پھوکے بئیمان لانتی قسم خدا بھی کر کے آنا یہ آ کے ملے کہ فرو کی نسلے روحانی لاد نہیں پاک حبیب سناوا آپ دا لکڑ مبارک نام مبارک نذیر نوی دن ہے اللہ تو ڈراور مان لاؤ رب دے حبیب اپنی امت نلہ ڈرا ہے اپنا دار اللہ حبیب نے نہیں دتا نظیر دا مانا اے نہیں آپ تو ڈراوے نزیر آدھے جڑا کنڈے تو ڈراوے سو آپ نے نا تو ایک دیہات چ بندہ آیا ہے سرکار دی ہےبت جلال دی. کمال سی آپ تے اللہ تو ڈراؤنڈے سن لیکن رب و شریک مولا نے تے آپ تے آپت رکھی سا رب آپ تو کو ڈرا رب نبی تو ڈرا نبی رب تو ڈرا د دیہاتی دیکھ کے سید لمبیا کمبن لگ کپ کپی جسم تو حضور او دا خوف جیڑا خوف آپ کی دا پہ گیا پہ کھڑے آپ فرما نے نہ ڈر ڈر نہ میں مکے مکے دی, دی اس بی کا پتر ہاں جیڑی سکا گوشت کھی سکا سا سا گوشت سارے وڈیر پہلو کھٹ کے کھانا سر سکا گوشت تازے لریف ہوں پہلے قربانی کے موقع تو سال پورا کبھی <o bajoemin> <ifi> جی؟ سرکار ہو وہ خوف دور کرنے کے فرما فرما ڈرنا میں مکے کی سکے گوشت کھان والی ایک ماں کا پتر ہوں جدو ایڈی سدی گلگی کی گل اللہ جبیب کی اندر دل چوف چو جانا رہے اور محبوب جو پیدا ہو گئی ایڈی سدی گل ایڈی سادگی دی گل سونے حبیب چا کی اندر دل چو سارا خوف جڑا کو دور کھلو کے کمبن ڈیا آن کے بہ گیا اپنی حجت جو ہے سی بارگاہ ہرسالت پیش کی تی. ہاں ہوں ایمان دسو جے جی سرکار آپ تو ڈرجو جے جی آپ تو ڈر تو آپ سرکار دے ہوجرا شریف अस्ताने शरीफ तो बार, असला असला हाँ जिसमें कोई आगले चुकल उ धक्का मार कोई इधरों कोई इधरों पिछड़ा मार तनीर कही का, तीन पता हैदरा साहब बैठे ने में अजकल चल रहा है وہ اگلا جگہ جنگ ہے وہ اپنی پہل جاتی ہونے کی بندے کا پترا کھانے ڈنگر کی بلا نے جنگلے کو بلا نے پھر وقت ہوں اینے وقت آیا <laughs> جائے اس وقت پاٹر سات ملتا ہوں بڑا نہ سدکے جاوا اس محبوب خدا تو آیا جس صرف رب دا ڈر ہے جان محفل پا کے محفل آپ لیکن یہ نہیں ہونا کہ سرکار سرا تو لنگدے آو موڈیا تو لکھدے آوے آن کے بہ ج آپ جی تھان لبتی سی اتے ہی بہ جانا یار اصا نہ جو رہے کام ایمان سان پتہ ہی کون پیر کی ہوتا نہ پیر پیر کی ہوتا نہ مرید مرید کی ہوں نہ مولوی نولہ ماں بارس لمبے ہاں اولا علماء نبیوں کے وارس ہے مونج کٹی چ نہیں خلک رسول والا ہپ کوئی گل کر گے تو نکھ تو پہن بہ نہیں سکے گا طالب خود بچارے طالب جہے مدرفے اگر کمرے داخل ہو کر محبوب خدا سن جنہاں دی محفل پا کے صحابہ جی نہیں کرنا الفت نہیں سی تو اور کیسی قسم خدا ہی کر کے اللہ اللہ دے فقیر لوگ میں کاملین ملیم جیتے ویسا دی محفل چہن والا بندہ جڑا دا جی کرتا میں بیٹھا ہی بیٹھا رہا میں اب نے گرسا کرنا ہی نہیں سلبیا پاک سنت طریقہ ہونا دے چڑیا ہوں رنگ رنگیا ہوں اخلاق کا ممبا پیکچر بنے ہوتے دے. رہے اللہ دے محبوبہ اگلے دے پڑھ رہا تھا اخلاق النبی وا آداب صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو شاہ خسبانی دی کتاب حدیث کی وہ لکھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کڑے نے بندہ آ گیا آن کے سرکار کان مبارک رلا کے گل کرن کرنا پیشہ ہو جا دے کان مبارک تو سر ہٹایا ہٹایا محبوب نے نہیں ہٹایا ماہ وارہ ست لمبے میں بڑے وارا نے مہربانی تے بر تجیاں وراثت نبی دی کتوں لبے آئی رسول دی گا پیر علی شاہ آدھا اخلاق نبی پاک والے گا اللہ حضرت بریلوی ندا بخلاک والے گا حاجی دیوان رحمت اللہ نو اخلاق آداب مستفا کریم والے ہونگے ہاں قسم خدا دی حضور پاک سرکار دے ہات مبارک اگر کس ہاتھ دتا ہے आदत मुबारक नहीं हथ मुबारक पहलों खिंच लेना ना आप ढीला छ अगले दिले चा छ अम्मा आयशा सिद्धिका फरमा अल्लाह दे महबूब नदों कोई बंदा सदा सी तो आप जवाब किए देंदे सन फरमाते सन लब्बे ادی حاضر جی کوئی سدے تھا خدا دا سا خالی جواب سن کے ادا نکل جانا ادی گل اندی اگا پوچھنا گل کی, کی کرنی یہ فرونی طریقے نے یہ اجمی کافر بادشاہ طریقے نے رب کے محبوب والے طریقے نہیں اللہ کا محبوب تو اخلاق رہی پیکر تھی ہوں ایمانداری دس ہو جہا سدا آ جواب لبے کر کے دے جا گل کرنے والے تو سر مبارک نہ پھیرے جینا ہاتھ جہ ملا ہاتھ وچوں اپنے ہاتھ مبارک نہ نچے انہیں اپنا ڈر کدوں تا اللہ نے آپ نو فرمایا نبی محبوبہ تو دے نہیں میرا تو میں پھر تیرے بار گاہ ادب سکھاوا گا آخانگا و تو آسرو وکرو و تو سب لا کرو میرے نبی دی تازی کرو میرے نبی عزت تا کر کے صحابہ کرام دو بارے لکھے آپ پاک دی اکھ مبارک اکھ پاک کے گل نہیں کر دے گل کرنی تو سر نیو اور حضور پاک دی گل مبارک تو اچھی گل نہ کرنی ہاں اچی نہ کرنی آواز نیوی رکھنی اور گل ٹوکنی سرکار نے چھڑنی تو پھر آپ صحابہ شروع کرنی کوئی گل پوچھنی ہوتی تے لگ سی آپ لگتا سامنے دربار پاک کے چبان آکا دی حالت ایج ہوں سی ای لگتا سی جی مرختوں سے چیڑیاں تے جناب جانور آ کے بہ رہے آ کے بہ رہے کو ایماندار دس ایسا خوف رسالت دا اینا ادب ای تازیم حیبت اینا ارال صحابہ کرام دے دل کی رب دے حبیب نہیں دیا اللہ دے حبیب تے اللہ کا خوف درا ہے رب سونے لوگوں نے دل اپنے محبوب دی عظمت حبت اور خوف بٹھا ہے سمجھ نہیں لگی نہیں مطلب یہ نکلا اللہ دے حبیب نوی رین تے اللہ دیر رب کا ڈر دے اپنا ڈر نہیں دے ہزور حضور کی سیرت چ رنگے سن تا کر کے صدیق اکبر بھی اپنا ڈر نہیں دے آپ تو نہیں ڈراؤ رب گل جلال کو ڈرا ہے فاروق بھی ربے گل جلال تو ڈرا ہے آپ ادھر یہ لوگوں اللہ کو پڈر آدھے کہ میں حق کو پھر جا تو, تو سمجھ لوگ کوئی نہ میں مطلب فکر لگا بیٹھا ہوں دس انہوں نے اپنے پہلے رب کا کن کاؤ ہوں جیڑی انہوں کی عوام جدو ان سنیا ساڈا عمر ساڈا امر نہ روکن نہ روکن سڈے انج نہ آخر دی فکر بچارا مترو بیٹھا غم مل بیٹھا اگو قوم بھی دلے رو جانی وہ بھی رب تو ڈرے گی کہ سا بادشاہ جب رب تو ڈردا ہے تو خوش پہ ہے جڑا مجھ سی دا کر دے گا میں ان دعا داں گا جڑا میرے ایب دسے گا میں انہوں دعا دیا گا جدو سڈا ہر کوئی مجھے رب دے خوف ہے لے اب رب کا خوف کریے اوسے دار تنگے سگلا یہ ہوئی گل حضرت عثمان نے بھی کیتی ہے حضرت عثمان فرما نہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں مدھا کر چھوڑ آ جے مولا علی فرما اگر میں ہو جاؤں مینو سیدا کر دے جی معلوم ہو یا اللہ دے پاک محبوب دے ہر صحابی در سبق کے ہے بلکہ آ اگے چلنا حضرت امام آدم ابو حنیفہ سریحد کا پہلا امام فرما ہے سہل حدیف فا ہابی فرمایا جب حدیث مطلب میری گل حدیث نال دیوار تے چک مارے جے امام شافی فرماندن میری گل حدیث ٹکراوے دیوار تے چک مارے جے امام مالک فرماندن امام احمد فرماندن بس سجنا معلوم ہوا ہر ولی ہر نبی ہر اللہ سونے دا، ہر اللہ سونے دا، پاک دا، صحابی، سبق دے پاک نبیوں کا سب بھی انہیں سبک دتا ہک اچا جے حق دے پیچھے چلیا جہ یہ نہ ویخیا جی حق دی گل کرن کروڑ می مولا علی ان گر الا ماں کال ولا تن رلا مم کال فرمایا بات موکی گلھی گلے ہوں گل سمجھا جے توجہ نال یہ ساری گل سمجھا کے اینیاں گلا سنا کے میں تے بچائی گل کہ حق سب تو حق سب تو وڈا حق سب تو اچا ہے حق سب تو وڈا ہے حق سب دے گال ٹھیک ہے نا باقی ہر کوئی سید ہے غیر سید ہے کوئی ان دے جھکنا پڑنا حق اگے پیر بھی خوف خدا دے مولوی بھی خوف خدا دے حاکم بھی خوفے دولت آ جائے مریداں مرید بندے کے پر بن گئے شگردا چے شگرد بھاوے استاد نہ بھی بیٹھا اسی وہ کوئی کام غلط نہیں کرنگے کیوں کرب کو پہ ڈرے نے تو استاد رب دا ڈر سمجھائی بیٹھا ہے کوج نہیں فرمائی دیتا. استاد رب سونے دا ڈر سمجھائی بیٹھا ہے ہوں شرد استاد نہ بھی ہونا آپ کدھر رہنا بھی رب تو نہیں توجہ نے فرمائے نے گل مشہور نہیں ماں دسو حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی دور پا کے ماں بیٹی دن ملا لی بیٹی پی اکھ پتہ نہیں عمر کی حکومت تے ماں پی آخری کھیڑا ویخہ پہ تے بیٹی کوئی آخری امر نہیں ویختا میں رب تو ویسا پیا ماں بولو چاہ دیکھو سی آخر جہاں ہر کے مجھے دکھاؤ فاڑا رب سونے دا فکر کیڑی گل رہا اگوں وہ پیا آخر کہ آخر تیر سر وڈ دیا گا سر تا وا گے پھرے اگوں یہ نہیں آخر حضرت فاروق آزم یار ہزار کر تا ویخ سی پھر وٹ دیاں گا ایک گل کری میری بےدبی کی نہ حاکم بوت سن نا قوم پجاری آ, حاکم بھی ہاتھ پرست سن تے قوم بھی مجھا رہی نے کوئی نہ ہوں سمجھو جسے حاکم اپنا ڈر درب کا نہ دس او آپ ہی شاید فراؤن ہوں تے قوم وہ او بنتی ان کی پجاری دی کی پجاری تے قوم بن جر ڈرپوک تو بز دل ہاکم تو ڈرے گی خالق تو جدو نہیں ڈرے گی تو معاشرہ پہ ہی تباہ ڑی تھان سے پھر قوم نے ڈرنا ہے کہڑی تھان سے ڈرنا ڈر کے برا کام نہیں کرنا توجہ لاؤ ہاکم نہ ڈرے رب تو انہیں عملہ بھی نہیں ڈرے گا حاکم ڈر پوے عملہ بھی ڈرنا کہ نہیں ڈرنا تو حاکم خدا تعالی کا خوف دل چ بیٹھا بیٹا ہوملہ کیوں کہ تھان سے ڈرنا ڈر کے سمرا کام نہیں کرنا توجہ لا حاکم نہ ڈرے رب تو عملہ بھی نہیں ڈرے گا حاکم ڈر پہ عملہ بھی ڈرنا نہیں ڈرنا جب حاکم خدا تعالی کا خوف دل چکی بیٹھا عملہ کیوں نہ ڈرے تو سجو ایسے اس سے گل پچھوں مرے پائڈے حکم ہے ڈر اپنا دیوان خدا دا نہیں خدا کا دا ڈر آخری ویلے لا لے کران کرا دا ٹریننگ اب جی ٹریننگ ہو رہی وہ ٹریننگ کا ظالم بے غیرت بے حیات بئیمان آخری حربہ ہربا ہوں اسلے ایک لانتی کام ایک سونا جاؤ کرتے ہیں لانتی کام کی میڈیکل جان دیڈیکل جان دھرتی ہو رہے اس کا کی کرتے ہیں وہ جان گے اور جو سارا براہم کر سکتے سارا ننگا کر کے کوڑا کر, کر کے بیکری وہ گل بول مشہور ہے کورونے کا ایک بندہ سی تو او جناب وہ میڈیکل کرنے والا سر دھواں نکلتا پہ اگر باقی تفصیلات جہاں میرے جاندے ہو سو میں خیر میں نام میڈیکل نہیں میں نام بغیر بغیرتی کا او بخشی برادری او بخشی قوم بابا تاری شریت نا میں ڈر ڈر کے گل میں کھولنا گل میں گیرپی دا شو جا کڑ کو ہو یہاں بغیرتی شو لکھ لانا تشرتی ہو بندہ کڑپا چک لے کڑپا سر تو پخان کا ڈوگری نالیاں سات کرے شام روپیہ کما لو روزی کھا لوگی گنا لانت کو بدیرکی کا شو کر کے لگنے وہ جو کھا لے گا وہ سر تو پیرا تک لانت بنتا جائے گا جی سن برکی ملی سروی نا بوکا مر جائے چل گئے ہونی نال گوڑیا حکومتوں کامیر آخری کچرا دی حیرتر رب کا خاص تے جنوبی نو آخر ہو سل نہ لے لانچیاں کی بندے پترا کرنے تے کی خدا تو ڈرنا کیوں خدا کام تو ظلم نہ کرے کیوں بے حیائی بےغیر نفر جی ہیات دے اپنے حیات غیرت اپنے جسم کا نہیں لوکا قسم خدا بھی کر کے نا فارو کیا سی جنہیں خاص بھی رب کا کھایا اپنے اپنی عزت دی غیرت سمجھائی اپنے دین دی غیرت سمجھائی پھر عملہ سی فاروق سے فارو کیا دن بھاگی چلو تلری والا ہر وقت لوگ آخ دے تو پہ ہو کے وقا توکاں گے نہ روکا تو سر وج دیاں گے مکڑا جو ہے اے خدا د خوف رکھ والا خدا وہ خوف آ عملہ خدا دا خوف والا تو حاکم بھی خدا دوف والا نا تو پھر باہر بھی دنیا اس بادشاہ ن تو کم دیگائر کا شو کر کے جنرل کرنل بننے والا تو سدر بننے والے ہو پھر پتا باہر چی کرتے وہ اپنے کتے برابر بھی نہیں لکھنے گورت نے لکھ نہیں لائی ہزار پیچھے پانچ ہزار پیچھے کوڈے ہو اے یہ کوئی غیرت نہیں یہ مر گئے تا کر کے تھرڈ ملک چاہے دوش آیا جی نا بچ لے اپنے کتے اس ساکھیا میں سات لاکھ فوج جہی ہے نا اس پہ بھروسہ نہ کرتا میں اپنے تے سے گا میری حفاظت کر جی بھی کہ زندہ برادری جنتی لوگ کو دے پاؤ ماشاء اللہ حج جاگ رہے گی ہاں میں سوچا گئے جنتی بن گیا جنت تیری پکی خان کا ڈوگرے جنت دور پہ جنت نہیں جنت بڑی دور ہے جی خالی مفت بڑھنا جنت لگ جی ابد اللہ ہو مرضی بڑھتا رہا جنگی دے سوال کرنا من جواب دے سات لکھ دو دف پولیس اور کافر دے حکم دے نپا بند تو کیا قرآن تم مارو نہ کیا جا مدرسے مدرسے ساڈے قبضے کراوے نہ کیا جا مسیتیں گراوے یہ نہ کیا جا تی تی لاک مسلمان تھلے مراؤ نہ کیا جائے لیکن کچھ انش بغیر ویکن باوجود پھر بھی کتے برابر نہیں دمجھا میرے کتے میں بچا گے میںوسہ نہیں کرتا اس کتے لے سکائی ملاش کی برادری جگ यहा रब सोने लाख दिल चो क्डन का नतीजा का सर जासी बान दम मराए मसीदा सराईया ती ती लाख मुसलमान मराए मगर एलामती जेरे अपने खुदा ने नहीं बने अपने रसूल ने नहीं बने अपने कुरान नहीं, नहीं बने अपनी कौम में नहीं बने यह मेरे किटों बनने جاندار نے میرا وفا دار جیتا سجنا ٹا کر کے برابر بھی نہیں لکھا معلوم ہوا ربرسول کن کرے گا کبھی دو دین میں مخالف بنے گا اللہ دا خوف چلے گا کافر کا خوف جلد گا کافر میں کتا برابر بھی صبر ہوئے پنار ہوئے کوئی ہوئے نواب ہوئے کوئی ہوئے رئیس ہوگی برابر نہیں اپنا خواب برادری گل سمجھ آ رہی ہے سر جھوٹ سنر دیا ہے تو میں ڈر ڈر کے بیان تک کرنا کدھر ساتنا نہ ہو جھوٹ سونا آدھی ہے قوم سے اچھا سبحان اللہ بڑی گل مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ بلا کو بری لگتی ہے درویش کی بات جلد ٹھیک اللہ میں اقبال بھی خط بول گیا بولو تو سبحان اللہ سجنہ بش بیٹھا ہے کمرے میں وزیر آدم جان لگا اندر جان دے اپنا دزیر آدم جان لو بڑا لگ جائے ان کے کھڑے پھل انگریز دینا کہ پیچھا تلاشی دے تلاشی تمہاری آزادی پہ قربان جاؤں تمہارے زندہ کون ہونے پہ پرواد جاؤ تمہارا وزیر اعظم چوڑا تبدے گھر چاہے چوڑا باہر ان دی تلاشی نہیں ہوئی کہ تھوڑا سربراہ اپنے بار چلن لگا ٹویا کا پیشہ ہوا اتری گا کفریا پساؤ تلاشی سبحان اللہ آ کے تو سبھا لگا ٹھیک ہے ترقی ہوگی کرای ہوگی ون دس مول ہی دہشت گرد گومت آگے سی مول دہشت گرد میں دہشت گرد انگریز آخر خسریا خسریا خسریا پیچھا ہو سڈے نزدیک تھی دہشت گردو بندے کس دسا کہ میں ٹی وی اکھا دیکھا انہیں آشا ہو تلاشی دے مار رنزیر اعظم کی بات کر رہا ہوج بولو سبال اللہ <laughs> اچھا ایک ہو گا سنا وا رابہ دا, دا افسر میرے کو آیا اگلے دن تھا کہ میرا ایک وزیر ہے بہلی اس میں دسیا بھی اسی سات وزیر گیا امریکہ کن وزیر سڈیا ایئرپورٹ دے سر لاہ لی انہیں آلاشی دو تو ستھرا لاہ تو پوچھو اگریزی کیوں پڑ رہے ہو اگر اگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر جاگ رہے گا پوچھنا وا یہ سن لا کہ اتنے تلاشی دے کے مڑ تبلیغ کر دی گئی ات وزیر گئے امریکہ کن وزیر انہیں سڈیا ایئرپورٹ دےنا لا لی ان آ تلاشی لا پوچھو اگریزی کیوں پڑھ رہے ہو اگر انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے پھر جا کریں گے میں پوچھنا وا کہ سا کہ اتنے تلاشی دے دن مڑ تبلیق کر دی گئی وزیر آدم بھی ستر لکھی رو ہوگی اتنے مول چے مول سا کے دے دے دے دے آؤ میں مسلمان کرتا او میرے راب میرے او میرے رب پروفیسر ماسٹر جی خدمت کر چی ہے خدا دی. ہو عزت دی. سکے منہ توے پھرن دی اخیر رونتا پڑھ دی اخیر ساڈے بےغیرت بننے بے گمی افیم قسم خدا بھی نہ سکھ برابر رہے ہال بھی گینے سیاحوں جنے اوتری شاہ آکر چوکی ہوں <تصفح> جی شا اوتری ہوا کسی کام کی نہ ہوا چوکھی ہوگی اوتری آکر, آکر کادر اللہ فرشتوں تو ود سی اج کافر دے کتے برابر نہیں رہے تو ہالے بھی کچھ ماری بٹھا لاشا اللہ पहले लोग जानवर जैसी जिंदगी गुजारे थे अब तो हम साइंस की वजह से बहुत आगरी आगे निकले हैं आगे निकलें पड़े सुथरा लड़ाई फड़ाई कुत्ते तो घाट अपने आप में बढ़ाई फैसाइन दी दुनिया च कदर नहीं रही कुत्ता मर पड़े तो बोल पाता एक मूसरा मरे तो बोल नहीं पाता तो पुछो असल मत दूर इंग्लिश पढ़कर मेरी नकल तो बहुत आगे निकल गई है میری بیٹی تو بہت آگے چلی گئی ہے بہت ہی آگے نکل گئی میری بیٹی یہاں پہنچ گئی ہے وہاں پر اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ کسی بغاری پتر ہوں نا بازاری بغاری پتر جدو دیکھو گے پوشل ہوتا ہی ہونا رپیے ایک کا نہیں ہوتا پوشل کتنے ہونی میں سردار صاحب میں خان صاحب میں چوبری صاحب میں ملک صاحب میں نواب صاحب میں اترا مٹی کا سواہ ملک صاحب بساں تیرے گڈے اٹھے بنے بیٹھے نے برابر نہیں رہے تھے سروس تھلے کنو متن گے تو کنو کچھ سمجھ گیا سجنا جلیا یہ نتیجے کہ حکومت اللہ رسول دے دین خوف نہیں رکھیا رب رسول نہیں رکھی اللہ دشمن بنے رب کا خوف کھڈیا اپنے دل چی اپنی کام دے دل خوف کا پایا اپنا اچنے دا اپنا دہشت گردی دی تیرے دل تیرے دل چ رب نہیں رکھدا سپاہی دل چ رب نہیں سپاہی سردار دا بلاوا تیرے, دا دا تیرے آلا وی تو دوائی خدا دی رات نیوڑی وکیل سدو فلانا چودھری سدو کاغذ بنا پیسے جیبن سدا آ گیا سردار سردار ددے واسطے نیتے آرپل گئی رب کے کوئی پتا نہیں رب کے سدے میں ایک خرید رب کے سدے کا کی رب دن کچھ نہیں سمجھتے تب دن کچھ نہیں سمجھتے الٹا آ شا ساڈے سڈے مقدر ساڈے شاعر نات خون زور رکھے کھڑے ہو گئے آ ڈر نہ ہوئے سنیا آ ڈری نہ ہوئے وہ ڈر گزور کریے وہ تر روس پاک رہا روس پا پہ تمہیں پاک رہا نہیں پاکتے رہا یارویں دیکھی برچا کول کیتی بچا کو چکے کچھ دیکھا علاج کچھ دیکھا ہال ڈرنے لا ملے وہ جہاں ماشا کترا ہوں وہ بھی نکل جائے ایک جب ادھر رب کے ڈر تو خالی ہوں تو پھر آپ سپاہی سے ڈرنا ہوں سپاہی دیکھنے وہ لتاں گنتی کر دیاں لتاں گنتی سپاہی میں دیکھ کے سچی بولیا گیا کبھی سپاہی اگے چل کے گل سی کر جواب دینا پہننا میں نہ بکریے بکریے بگیار کی حمایت نہ کر کھلو جا کلو جا بکری وگیار والے پاس نہ جا کلو جا رہی کر کے بھائی مان دسو یہ حکومت بھرتی ہودار پوچھا ہے حکومت میں. نمبر پوچھ کردار. پوچھ نے نمبر پوچھتے نہیں یہ کردار یہ پوچھتے ہیں کہ کملتا کنیاں نے مالا پڑھنا اللہ کا خوف کرنا ہے فرد پورے کیتے نہیں حلال حرام دی تمی بھائی کبھی پوچھتے نہیں تو کی پوچھتے نہیں نمبر باغے کنگر تو کمینا ہوچا ہوفو ہوتا کر کے ان کے دل, دل خدا دا خوف ہوگی. نا۔ تو سجنا نمبر نہ پوچھنے رب <تصفح> رسول بول پوچھنے سبحان اللہ۔ اچھا وہ حکومت والی گل پیراں پیران تولیاں والے پاس آیا ہوں پیر سر فاروق کے آزم سے فرماندے نے شکر اس ذات دا جس میرے سنگی نے بنا میں ٹھڑا ہو جاؤں گا تو من سردا کر دیا کدی سارے اج دے پیراں بھی یہ گل کیتی سچی بولیا جی تو جی حضرت گل چیک کرو کہ حضرت جی یہ کام تو خیر ہے میرے ساتھی سچی بولے آ میرے خیال سے دس نمبری بدماش حق آخ سوکھ ہے لیکن اب بھی پہلے تو انہیں نک تو پایا ہے جو بچ گئے تو مریض دکھ رہے ہیں وہ نہ چک تو نالی چاہ ماں نہ بئی گستاخا پیر صاحب کر کے بول دا. میں جو آ رہبر نیدر جی جنبر انہوں دے سامنے تو سا خدا رسول سچی گل کر لو تو پھر خیر واپس آ جائے میں تے بڑا دمائی فرنا جی وہ سر واپس آ بھی بہ نا تو مگرو خیر نہیں مگروں پھر بہت چڑھا ہی نہیں لال یہ تمیز ہی ہاں دیکھنا ہی دی نہیں کہ کوئی شخصیت کیڑی ہے شخصیت نہیں پھرنا پران حدیث دیتے ہمارے مستفا نے مستفا کے صحابہ نے ہمیں کوئی سبق دیا ہے کوئی شخصیت نہیں ہے قرآن حدیث کے آگے جب شخصیت کی بات ہوتی حضور کے دین قربان کر کے حسان اپنے آپ کو بچاتے ہیں حسین نے دین پر خود کو قربان کر کے بتا دیا دین اتنا بڑی چیز ہے حسین جیسے صاحبانے کو جھکنا پڑتا ہے تم کون ہو <تصفح> <تصفح> <تصفح> سو میاں شیر ابانی نے گل سنا سنا سونا اے حق پرست لوگ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی عر مکان شریف ہندوستان اپنے دادے پیر دے پیر آسانے کے گئے پیر تو اتنے دادا پیر دادے پیر دی ویخے دے پیران چاہزا گول تکیہ لگا کے بیٹھے لک لک ہری ہوئیے آ کرا صاحباسی اللہ کا سکی ہیل سی اے رب در والا سی میاں صاحب نہیں دیکھا یہ میرے ددے پھیل کے پتر بےدبی اور سی آپ لنگے نال فرما نے بےلی اللہ بندہ بڑا رہے پر صاحب لاح بڑا رہے بنا کتاب کا حوالہ دیتی جاؤں خزنا مارفت خزینہ مارفت سوفی ابراہیم کسوری آپ کا مریض سی اس نے رب بندہ بناوے صاحب یہ مطلب آپ نے صاحب بندے سے بار چکنا کیوں جو صاحبز خدا نے شریف بنانا چاہتا شریت لگتی چن لگتی ہے پتر میں سخت لفظ آ جانا پر وہ تقدر آکڑ جو ویکھی نہ صاحبز والی میاں صاحب ٹھوکر مار دیتی گل کر کے دے پیر دے پتر کا وت کب چاہوں کر, کر کب چنی فرمائی ہوسان پہ صاحبے بیٹھے نے ختم باستے مال پہ ختم تیار کر کے بیٹھے نے میاں صاحب گزرے گئے صاحبے حضور آؤ ختم بیٹھو شریف کو. صاحب کی فرما رہے فرمایا صاحبہ صاحب دربار والے تھے بدرگے ختم طرح راضی نہیں ہوتی ہے شیر بانی واپی ہوگی تو گل تو سچی تک کر دیں میم بابی چیز کی پاس چادر پائی کرتا کرتا ہے کی مطلب جا سچی گل کرو بابی یہ مطلب بابی سچے نے برا دکا اترے متر لگ گئے بتا جا گل جا سچی کرو واپی ہوگا یہ مطلب لوگ یہی ہو سمجھ کے سچے نے واپی کہنا سچے نے जे वो सच्चे नहीं तो बड़ सच्ची गल करना आप ही कमा साहब फिर साहबदादा साहबे दरबार वाले थोड़े खत्मा करा भी नहीं आगन गए अपने आपस में झगड़े छोड़ो लड़ाइया छोड़ो اگریزاں کہ کچہری جانا پو جا اگریزہ میاں صاحب نے فرمایا انداز ایمان سائ ہو جی سجنا ہاں میاں صاحب نے ایڈی وی گول اپنے پیر دے پیرا نل کے دسی یہ میرے نبی امر سی وہ نہ پیر پرست بنے جیو نہ صاحبزہ ٹرسٹ بنے جے نہ جناد والا ہک ٹرسٹ بنیا جے ہاتھ پرست بنے میں <crawl> مولیا واسطے بھی مالی جن مرضی اچھی شان والا ہوگی نا ہزور تو اگے ککھ نہیں تیرے میرے واسطے شان والا ہو سکیں کوئی اور سنو کوئی حرام کم صحابی کرے گلی کرے مفتی کرے پیر کرے حرام حرام ہی راسی حرام جاج نہ ہو سک ماشا اللہ جی مارے حضرت ہمارے حضرت آپ نے رکھی آپ کیوں مونج کٹی چی حضرت بھی نکھال نہ دے دین دے اوترا اے نہ کہ سڈا حضرت رکھی بیٹھا تیرا حضرت گوہ کھا بیٹھا گو کھائی جائیے توجہ نہیں کی میری گاؤں سیئر کی گل کرے گا ہمارے گیا ہمارے ہمارے مفتی تھا ہمارے سب کے جام ایک صاحبی توجہ ایک شا بھی حضرت مائز نائن کو آپ آن کی کراری ہوئے حضور نے پتھر مرائے انہوں نے کیا تیرے میرے واسطے دلا ہلال ہے ایک صحابی دے کول ہویا ہے تو میں تج پیر ملہ دا ممل دلی بنائی کھڑیا جائز نہ جائز شریعت تو نہیں تو دے صحابی کو کم حرام ہو گیا ہے تو وہ صحابی کرار کیا سو کہ میں آم کیا پتھر مارے گئے نے وہ تیرے میرے واسطے جائز کیوں نہیں کیا بندہ یہ جی صحابی گول گناہ ہو گیا پیا تو جاب راستے گناہ دلیل نہیں بنوا کیوں جو تو رک ہے صحابی جنا تو ہے روک جناس حرام سمجھ اور سانوں بھی آخر حرام ہوں مستفا دی شریعت ویخنی نہیں ویخنا پوچھنا اج سڈے واسطے کیوں پیر پیر داڑی بیٹھا تو مڑ بھی پیر منی بیٹھا نے جنت تو جا میں ضرور ہاں سدکے جا کو ڈڈیڑ برادری طرف سرحد میں چیشتی شریف جان تکریر گل کی بہشتی موڑی بابے فریف کی بہشتی موڑی قطار لگی خری ہوں پن پن میل کی کدی مسجد تک کوئی نہیں رکھتی پھر جیت قطار لگتی ہے اتنے جب پانچ وقتی نماز کا وقت آتا قطار نہیں کوئی پیسے دن تو <تصفح> <مع> <مع> <مع> <المخارفت> دے سپاہی نہیں آتے تو گزار پہلے اگر کسے دوہے دروازے نال جنت لب جی نا حضور دی شریعت کے مخالفت دے باوجود رب سونے روتی سپارے کو نہیں <مع> اتارنے <مع> ہاں اللہ تعالیٰ مدینے چ ایک موری چا ایک دروازہ حبیب نے نرمانا پھاڑو تصویر لنگ جاؤ تو پچھو یہ لنگی جاؤ جگہ جا. جا رب سونے دروازہ اتے نہیں بنایا کوئی رب سونے جو بنایا مستقفا کی شرعت آخر تو پھر سن لو کسی ولی دربار تو کسی ولی دروازے تو گزر بنا برکت مل سکتی ہے دلت ملے گی کسی دربارے پہ بڑی گلا بہت اگان لگ جانا یہ کیڑی کیڑی گل کی ٹپڑ گنتی نہیں ہوں میں بابا جی جو مرضی کرے بنتی اتنے نزدیک آتا پکا گنتی میں چل पेंड थी उस बा का चिश्तिया शरीफ के तकीर थी मैं आख्या बाबा जी चल अगे तू तो मैं तेरा आया मगे मैं तेरा न वत्साह ना कत्ता तो ना कोई शायद भी नहीं छदनी तो मैं लंघ जागा बहसती गरीब तू چل پنڈ تھی اس بابے کا چشتیا شریف کے تقریر تھی میں کیا بابا جی چل اگے تیر آیا مگر میں اچھا نہ کٹا کوئی شاید گھر بھی نہیں چڑنی تو میں لنگ جاگا بہشتی کے بابا تر لنگے میں بس بابا جی بس میں کبلا جی ہوں جدو میں و... تیرا وچھا کٹا کھول لوا تیرا گھر کا سامان چک لوا تیری کھوتی کھول لوا تو میں بابے کے دروازے چ نہیں لنگ ستا لنگ پوا گا تیری کوتی اڑ جائے گی دی. اتری دیا دنیا واسطے کوئی نہیں ساری عزتی لٹی جان دین لٹی جان کسی کا مال لٹی جان جو مرضی کی جان یہ ایک بار پھر اگا کٹ کے جدو فیری پا کے آن کے آخڑ پچھلے معاف جنتی تگوں فر آخو چاہتی بستتی بہت خوش ہوا بیٹھا بائس ایڈی سوکھی لبی تھا اگلے دن ایک مکر آیا مکروی خدا دی خدا یہ بٹا گول کرے کل کے مرد اج مرن آخو چاہی پوچی اچھی مروڈے ڈاکو کا پیا دمام داکو حضرت زمان شاہ صاحب ہیں کو ہر لکھے پتہ نہیں تقریب تے شاہ پچھلے سال ایتکی من بلایا نا پرسو شاہ صاحب کی پہنتے موٹھ منجی کی پٹیاں دی وڈ لینی یہ تین سبھا نل معاف ہو جاتی قسم خدا کی کرکیا اور مینو تو سنجیاں جب دسیا بشاہ صاحب دے رہتے کی میرے تح گھر کر گیا میں مرکی کیتا پہلو تو میں موضوع آیا سارا سمجھایا قرآن حدیث کے نام میں کہ جہل لوگ جہ فضیلت بیان کردے کسی عمل کی انہوں جہلوں نو پتہ نہیں کہ فضیلت کیوں بیان کرنی اور فضیلت بیان کرنے یا دے دین دین گے یا باقی دی کے دین کی اہمیت ختم کر دیں گے یا گنا چھٹی دعا دے لانتی جہل یہ دن پتے کو نہیں بیان کی کرنا ادیش قرآن کا مطلب مانا کی کتاب اور میں شاہ شاہ جیٹ پٹھیا مجی سبھان لے نال ہی معاف ہو جی تو میں آڑ اتان لگے ہونے میں مجمے آخیا اٹھو سارے چلیے پیر ہوراندی کو کوئی نہ چھڈیے شاید ہر چوک چ موبے تکھیے تو اتو جدو ٹرن لگیے تو پیر ہوری سنو آمن نپن اللہ چلو پیر جی ہر شا پیتی گئی میں جے پیر ہورا لال کی بن جب تیر ہوں فتوا دے تخش لا تو مڑ تو سمجھی پیرا پیر, <laughs> پیر آخ نام مراد آبے کھلو کے ایک لت داری رات تسبی پھر میرے پھروں جڑی جیڈ ہے نا معاف نہیں ہو سکتی تو مڑ سمجھ لنڈی مار گیا محاذ تمہیں نوں خوش کرنے کی لو تص وی شکتی سدھارا پڑیو تو سال تو بعد میرا جیبا بھری میں تقریر کرا تو سارا پہ جنت تو ابھی پکی تو میری میرے رب کریم آ گئے خطو خدا مقرر سننے کی بجائے ایمان دکھو دیکھو تر سننا چاہیے کس نہیں افسوس اے مقرر تو سو گے چشتیا تو مکر نام الحمد للہ مکر نہ مبلب باعث مقرر وہ ہوتا ہے جو کس کہانیاں سنا شور سنا اور مبلب باعث وہ ہوتا ہے جو مستفی کا دین سنائے حرام حلال سمجھائے جنت دولت میں فکر بڑا دے قبر میں ڈر بڑا دے لگی ایک مشتاق سلطان ہی میں تھوڑی دسا جا مشتاق سلطان جان گے بڑا ڈاٹا تھوڑا سب کے جاس مقرر وائس نہ ہوئے مکر رہی جنہوں نے کفر کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے راگ کا پتہ ہے سمجھدار ہے نا جی وہ کے شیر پڑیا تو تقریر سارا بہ جائے مہنگا اپنے اپنے چھدا میں میرے یہ اپنے آبو جال بھی اپنا ہی پھر آبی گال کو مال سا کوئی اپنا نہیں میں لا چیز کا صرف حق اپنا جہا حق والا ہے وہ سب بسا کو ایمان دسو راج پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بھٹا یہ توفر لگتا ہے جمان ہے یہفر والی گل کہی تھی چپو میں پچھلے کا ایمان ویٹ لا کفر والی گل کری لگی جے دنیا شا بادش میرے بچے شاہ ایمان نال دسو میں کیوں پوچھا ایڈا ٹوپ رکھی فرد پاکستان ہوں دس ہزار لیتا ہوں یہ بچارا بال ہے جتنے دسی کا بندہ یہ پتہ لگ گیا کہ گل دنیا پا بیٹھا ہے کفڑ تو انہوں نہیں لگا کڑپاچ میں بولو قوم کے عالم نے ماشاءاللہ خطیب پاکستان بہت شیری نتان باہر خوشحالان حضرت صاحب فلانے صاحب آ رہے ہیں کیا نتا دان ہے. کمال نکتے بیان کرتے ہیں انہوں نے باؤکن دو سو پتا کون کتا بھاؤتے کسی سورج باؤکتا ہے کسم کس خدا کی کرکے کتے بھاڑے باقدین फिर तक कुत्ता नहीं मैं भौकदा जरा लं पीए आखी जाए रब दुनिया बना के गल खा पा बैठे रब टैक फसवा ना हूं चलतीसू ना हम मुकदीसू रब मजबूर यह जो बकवास शेर पीती जाए आपना निकाह भी तोड़ ही जाद सुन भी तोड़ ही जाए इों मुड़ कुत्ते ना चंगे होता निकाह तो नहीं तुरड़ा وہ بھاؤ کے گا تو مو دشمن بھاؤ کے گائے بہ کیا ایمان لیا سجڑا میں تیرے سو دے تھی کی درد روا کی وائن کری لمبی تینوں سوا والے سو گئے پر تھی جاگیا اللہ میں اقبال تینوں جگا رہا اس جگا جگہ آپ سو گیا بیچارا پر تصے جاگے جے غرب میں پہ آنا نہ وقت یہ ہوئی وڑانا کس برل بھی قوم چی کہ حق دین قرآن شریعت نو نیچا رکھے ہوا کسی نو اگے چکی کسا پیر دے عمل نو اگے چکیت کسی کسی دے عمل نو اگے نگے چکیت کسی لیڈر دے عمل نو اگے نگے چکیت شریعت حضور کسے دے واسطے دلیل نہیں گئی اج حق ہے کھ پیچھے اور باقلس قوم کے اگے آ گیا دن, دن بربادی نو جا رہی ہے فٹ بینٹ شیعہ بن گیم فیٹ بینٹ بھی بن گیل فیٹ بن تو دلدیپ بن گیم فٹ بینٹ ملحر کا بن دیں فٹ ہر بدم کا پھل پیا وہ رالے ماؤ جب تیرا دل دماغ ساڈے ہوئے تو سڈے واسطے کسی دا عمل دلیل نہیں محلہ پاک دی شریعت دلیل ہے امر پاک دی امت نہ اجما دلیل ہے. دیکھو شریعت کی گل آ گئے نا شریعت دلیل, دلیل ہوئے تو پھر کتابیں لکھا ٹی وی حرام ہے اور ٹی وی آل امام کے مگر نماز ہی جائز نے پڑھیا جی لکھا میں لکھا جلال احمد امجدی جلد لمبر سفا نمبر ایک سو سولہ کی لکھا اچھی بار میں پڑے اچھی بار اونچے بار اور اس کے دیکھنے والے پاسکے جا رہا ہے لوگوں کے پیچھے نواد پڑنا جائز نہیں باز میں کچھ ٹیلیویژن ٹیلی ویژن دیکھنا حرام اور نجائز ہے اور اس کو دیکھنے والے فاسق ہیں لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اچھا ٹیلی دیکھنے والا امام نہیں بن سکتا تو پیر جی جی بخشیڑا ہی ہوگا چکرا نہ ہو فتوا شراہ کتاب ایک اور بھی سنانا ہاں کی لکھا جی مجموعہ فتاوا بریلی شریف سفر نمبر تین سو نبے کتنا ٹی وی دیکھنے والا فسق و فجور کا مرتکب ہے کہ اس سے تعلق ربط ربت رکھنا باعث تحمد و الزام ہے اور ان سے بچنا فرد ہے یاد آئے سے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نادرست و ناروا اس امام کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے قطع تعلق کرے اور جدا ہو جائے یقیناً اگر امام میں ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ فس کو فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسے امام بنانا گناہ اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا مکرو تحریمی واجب لیا یہ لکھا گیا جس امام دا تعلق ہوگا ٹی وی والے گھر نہ دوستی ہوئے گھر جا کے باہر آدھا ہو باہر آدھا ہوگا اس امام دے مگر نماز جائید نہیں انہوں امام بنانا حرام ہے ہاں جی اس دے پچھے جہی نماز پڑھی دوبارہ پڑھو ایمان نال دس جہاں ٹی وی والے گھر جہاں پہ دے مجر تجایر کوئی نہیں جس کنجر دے دار اپنے ہوئے پتاوا بریلی شریف لوا بھی فتوا دے دیکھ لو چی گل میں دسا بھی جنہوں کا وڈی اشرف تھانوی وہ حضرت جا رہے ہیں مسجد میں حضرت کے ایک مجوب مرید تھے جنہیں کتاب لکھی جنہیں اشرف ارسوان نے گل لکھی ہوں دروازے دے بیچ بیٹھا ہے حضرت گزر رہے تھے اس نے عرض کی حضور میری حسرت رہتی ہے کاش کہ میں عورت ہوتا پر آپ کے نکاح میں آتا تو حضرت مسکرا پڑے کہا نیت اچھی ہے سواب ملے گا <تصفح> <تصفح> آئی خدا دی جنہ کے وڈیرے بزرگ رہنما رام ہو پت خدا دے پیارے محبوب نبی پاگ کے سچے مزہ والے سنیا کے رہ سکی باہر نہیں ہو سکتی مطلب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 کہ شرد شریت والے شگرد نے گرو ایمان نال میں ایس وقت اگر سنو میں آخری گل کر کے گل مکا دینا ایس وقت اگر رکاوٹ دینے بنے کھڑے نے نا حکومت تو بعد دو نمبر ملہ ملا دو نمبر پی میں پورا ملک ازمائی جو یہودیت اس قرآن حدیثت کرنے کوشش کردہ عوام ناس نا پاسے نہیں حضرت سال اسلام فرما نے بد امل آلما جنت دب خلو رہا گالما نہ آپ ٹپنا نہ لوگوں ٹپنے جنہوں لانتی حیرت نہیں سکل چند ہاتھ لوگا کی گھی د پردے کتنے کرنی دھی بگرت ہوشی تو کر سائیکل بہا کے چڈی آفتی بیٹھا ہے اور موجود کٹی چی کچھ خدا کا خوف کا نہ مرادہ کے روسی والر گارج واڑی بیٹھا کچھ ہیا چکا بش کا یہ یا بڑھاؤ پڑھا رہے میرے ورگے گل چی خیر نے قوم نے آخر کھا کر جی میں صحیح دسا گئے یا, یا ایجنٹ ہے انڈیا کا یا پاگل ہے <tweak> <tweak> جدو گا لاؤس پاک نے جی تو وکالت کرنی میں رہا میں نے بولوں گا ادھا گھنٹہ اور بولوں گا سانو یہ سبق ملے ہی نہیں کہ گمراہٹ بد دیم دسے کا فسک کو فجور بیان کرنا ہوگے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 برملا پک ماری بکواس بربلا نے کیوں سمجھ آ رہی ہے بات میرا مزا یہی ہے میں جی گل کر رہا ہوں پوری کرانگا پھر اگاں ٹرانگا گل کے چڈ کے اگاں جانا میرا کم نہیں ہوں جیسے ایجنٹ تو میں اللہ تعالی کے فضل نال ثابت کیتا کہ ایجنٹ کون پاگل کون تو کون ہوتا ہے اور پھر رب سونے کے فضل کرم لات بول سی بند ہو گئی اور پورے ملک چ بولن جو گا نہ سجنا مرسان ہوئی نہیں سڑک ملے کہ کجا صحابی تو کجا صحیح دفاع امام آنند ابو ہمیشہ تجا صحیح بسن امام آنند شرما تو میری بات ہے بس سبھی سریت کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دو اور کون ہوتا ہے جس کو ہم پوچھتے رہے اور ہم کچھ نہ کہیں اصل اللہ کے و کرم کے سب انجمان کا جواب دیا گے زبان نہ روکیں گے جوکیا ٹھیک رم طاقت دی وقت چھوڑا گے اصل کو بت پرست نہیں اصل محلہ اللہ کرنا پڑے اللہ کے پیڑ کا نہیں پڑیا گر جی میں جو سمجھا چاہتا سا قوم بزنے. کہ ہر کسی شریعت کے کنڈے توڑ شریعت بنڈنگ توڑ یہ محنت یہ میں سمجھا جی مثالا ہر پاسوں دے دا کے تمہیں سمجھا چھوڑا اللہ تعالیٰ غلامہ مسلمان بس بس بس آج کے بیان کی مکمل ریکارڈنگ کی کس نے حفظ محمد ارشد علی نقشبندی مجددی صاحب مین بازار گلا پٹیا سے حاصل کریں اس پروگرام اس محفل پاک کی مکمل ریکارڈنگ حافظ محمد ارشد علی نقش بندی مجدی صاحب نین بازار جلال بھٹیاں سے حاصل کریں دے بندیا کئی بیلی آخ دے آ دیدار کرا. آ اللہ کیا بے لیے تے, تے اکھا سراپا پلیت نے ساڑی اکھا دور سرکار نو ویکھنے کے قابل ہی نہیں اس چہرے مبارک نو اسا کی ویک سکنے ہیں جس چہرے مبارک نے نظر خود کھا لے کے رہی ہے جس چہرے پاک دے نظر خالے کے اچھا جناب کریے اور سونے محبوبہ اسا تیری دید دس سوال نہیں کرتے سان پتا تیری دیدا قابل نہیں اصا اے سوال کرنے اے سونے سڈے تو راضی ہو جا تے بڑی پتھر کی گل کر گیا الامہ اقبال قلندر لاہوری ربی اللہ تعالیٰ نو کما دے اجائی گھر چلوی بس او دلوی فارسی آٹین چیز پر کوئی نہیں مسلمان جو آ. مسلمان جو قربان جاوا مسلمان کتوں لب کے لیا فاضلے بڑے لوگ بھی رنگا مادری زبان کھ کے مادری زبان کڈ کے کسی اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے بغیر ضرورت ورنہ منافقت پیدا ہوں منافقت پیدا ہوں کے بعد حد کرا گا نفا کن آ گیا ہے بارہ حال سدر جا اللہ مائی کال آخر سبحان اللہ کلندر سڑک جاوا جس بندے اللہ پہ فرما جبی پاک بھی جئی وجہ کری جان نکل تے ہلور سرکار ملاپ کے دیار کا سوال نہ کر کوئی سوال رکھ سونے ساڈے تراضی ہو جاؤ کمزوری فرما مدینے کا تاجدار ری کہڑے کام دکھ دیا میرا بولو تو سہی ایمام کی سلامتی تجو رکھنا جناب درکام دی چیزیں گری ملا نہیں آیا اتنا مجمہ گونج پہ جا سبحان اللہ اللہ اقبال فرمایا مدی نے دتادار نے دس دمت جڑا سڈے حکم دے چلے گا اسا سے راضی ہو جا گے جڑا ساڈے آ کام دے چلے گا نیستر آم چیز فرمایا نبی جن احکام نے نیا کام دی رضا چھپی پی نبی پاک سرکار نو پہلو راضی کر لیں خدا دی قسم جو فرما ہلور سرکار جیت منگا نہیں کرنا پے مڑ بغیر منگدی بابے فرید کو ج سمجھ آئی آخر کر کے قید اللہ محبوبی رکھے درود رکھے کوئی آدھا دروڈ چپڑا کوئی آلان چکرا کوئی آردی فضل مستقفا سے بےخبر ہلور سکار بھی شریت کے نیڑے نہیں پہن دی ہوا اقبال تو پوچھ کے وہ جڑا سیاح بندہ دنیا میں بیٹھی اللہ اقبال قلم در لاہوری اللہ تعالیوں سرکار فرما چو خانم گرو خجالتی آب میں گردد وجود لرد فرما جدو میں دے تاجدار درود پڑھنا وا میرا جسم شرمندگی شرم ساری نال پانی پانی ہو جشک میں گو لگ کے آئے محکوم رہے seen hai to albuza manand hai takbir allah ya ali salam ya sakki ya ghosh allah salama marare mufti parama siti آل فرماؤں لو میں جدو درود پڑنا شرم سارو جان ادرو عشق بولتا عشق میر گو یا دکھے آئے مہکو ملے عشق کہ گیروں دیا محکو مغرم دے چلن والے سینہ مندر بنیا پیا سی نا رنگ رنگ گر از محمد رنگ رو بہادر دے خدمیا چیر نبی پاک دا رنگ نہیں رکھنا حضور سرکار رنگ نہیں رکھنا اپنے زہر اس دے رنگ چ نہیں رنگ آئی پھر نبی پاک دے درود, درود ملوث نہ کر اپنے پہلے اپنے جسم اپنے نا نو ندینے دے تاجدار رنگ چ رنگ دے پھر درو پڑھ دید ہوں مستفا دی نہیں ہوں آخنا سبحان عشق دیا گلیں تو سارے کر رہے پر پتا کون عشق کا بار کمنا چل میاں سادارے فری دو بازارے عشق دی فرماشک رسمی قدیمی آرائش کے دی ہے رسمی قدیمی اور جلانو نتی جال اگلا لکھمی نمو